و رب بھائیو توحید اور شرک کا موضوع شروع کیا قسط اس کی سماج کر چکے ہیں دوسری قسط شروع ہوا جاتی ہے استعمال میں یعنی پہلی قسط میں اگر سے کافی ساری باتوں کی وضاحت کی گئی تھی ایسا توحید اور شرط کے حوالے سے خصوصا جو مسئلہ موضوع بحث رہا تھا اللہ تعالی چار شانیں چار سفرتیں ان کو بیان کیا گیا تھا یعنی وجوب وجود اللہ تعالی کی سب سے بڑی شان یہی ہے وجوب وجود کیا مطلب کہ اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہوگی بلکہ کسی بات میں بھی کسی کا محتاج نہ ہوگی ہر ایک سے بے جہاز ہونا بے پرواہ ہونا ہر ایک کا ہر بات میں اس کا محتاج ہونا یہ اس کی شان عمل ہے بلے. مستقلی بذات خیر محتاج باز ہر ایک سے بے پرواہ ہر بات میں اپنی ہر بات میں ہر ایک سے بے نیاز ہونا غنی غنیجن العالمین ہونا جو اور یہی وجوب وجود ہے واجب الوجود اسی کو کہتے ہیں عربی میں واجب الوجود وہ کی اصطلاح میں جب وجود کہتے ہیں جس کا ہماری بولی میں سادہ مانا ہوگا ہر کسی سے بے نیاز ہر کسی سے بے پرواہ اپنی ہر بات میں ہر کسی سے کوئی بھی ایسا اس کا کام نہ ہو کہ جس میں وہ بے پرواہ ہر کوئی اس کا موتاج ہوئے وہ کسی کا موتاج وہ واجب الوجود ہوتا ہے اس کی ہستی لازمی ہوتی ہے یعنی اس کی ہستی یعنی اس کی ہستی کا وجود جو ہے نا اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا وجود سے مراد پنجابی والا وجود نہیں فلانا موٹے وجود ہے تو فلانا چھوٹے وجود کا ہے یہ ہماری بولی ہے میں عربی کا وجود بول رہا ہوں عربی کا وجود کا مانا ہوتا ہے ہستی ہونا کیا مانا ہوتا ہے اللہ تعالی اپنی ہستی ہونے میں جائے کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی ذات نہ اس کے شفات اس کے ذات و صفات کسی غیر کے محتاج نہیں ہے اپنی ہستی میں اپنے ہونے میں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اپنے ہونے میں اور اپنی ہستی میں اسی کے محتاج ہے بڑھیا استکرائے ذاتی بے لیا ذاتی ریاست یہ مخلوق کی محتاج مخلوق کی اور یہی خالق اور مخلوق کا فرق آپ کو بیان کیا پہلی میں خالق اور مخلوق میں فرق کسی نقطے میں ہوتا ہے وہ ہر اچھے بےفرواہ ہے اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے یہاں اس نقطے میں آ خالق اور مخلوق میں فرق ہو جاتا ہے یہ وضاحت پہلے ہو چکی ہے جنہوں نے پہلی چیز سنی ہے میرے منہ سے ان کی باتیں ذہن میں ہوں گی جنہوں نے نہیں سنی وہ سن کر اپنے کریں اس شان یہ صفت جو ہے وجو وجود بے, بے پرواہی مطلق بے پرواہی مطلق مطلق اختلاف ہر کسی سے بے پرواہ ہونا کسی کا کسی بات میں محتاج نہ ہونا اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا یہ اس کی ذات ذاتی صفت اول ہے شان اول ہے اس کے تین لوازمات بیان کیے تھے بیان کیے تھے نا کہ تین باتیں تین سفتیں تین شان اور ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی یہ شان جو اس کی ہے اس کے ساتھ یہ تین شان لوازمات وہ جا نہیں ہو سکتی وہ کیا یہ جدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور میں نہیں آ سکتی جہاں پر وہ ہوں گی وہاں پر یہ ہوگی یہ شان ہوگی جہاں پر یہ ہوگی وہاں پر وہ ہو گی آپس میں جا نہیں ہو سکتے وہ تین شانیں کیا تھیں ایک خالق خالے ساموں کالے کے جسموں کا خالق کالے فون بولتے نہیں دوسرا مدبر عالم ساری کائنات کی تدبیر یعنی انتظام چلانے والا ہونا انتظام چلانے والا ہونا ایک وقت تک بنانا ایک وقت پر بنانا ایک مخصوص وقت تک رکھنا اس کے تمام نفع نقصان اس کی ضروریات اس کے تمام لوازمات ہمارے رات ان کو سب کو پورا کرنا یہ اسی کا کام ہے یہ ہے تدبیر عالم تصحیر عالم تاخیر عالم کائنات کی تاثیر تدبیر تسخیر یہ اس کا کام ہے اس کی شان ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے تیسری مستحق عبادتوں کی عبادت یہ تین شان ہے اس شان کو لازم ہے سے اس سے جدا نہیں ہو سکتا وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں آ رہی اب یہ جو تین شانیں ہیں نا ان کی میں علیحدہ علیحدہ وضاحت کرتا ہوں یہ تین لوا دماغ جو ہیں نا ان تین لوا دماغ کی علیحدہ لہدا سمجھ نہیں آ اللہ الگا مزاح سنیے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خال بولی بولیے اور کوئی نہیں علماء کرام جب یہ لکھتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتے ہیں احسام جواہر اور ایک ہوتے ہیں آرام دونوں کی تخلیق اور پیدا پیدائش پیدا کرنا یعنی ہی یہ جی اللہ تعالی کی شان ہے اس کا خاصہ ہے لیکن فرق کتنا ہے حال کی کیوں کہہ رہے ہیں کیا آراز کے خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے جن چیزوں کا وجود اور قیام علیحدہ نہ ہو کسی جسم کے ساتھ ہو اس کو الگ کہتے ہیں مثلاً کوئی رنگت ہے سفیدی ہے سیاہی ہے نیلا پن ہے یہ لے لو اچھا کوئی صفت ضرورت ہے بہادری بزدلی یہ آپ کو کسی جسم میں نظر یہ جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہیں یا کسی جسم کے علاوہ آپ کو بزدلی علیحدہ کہیں نظر آتی ہے رنگت کہیں آپ کو کسی جسم کے بغیر نظر آتی ہے کسی نہ کسی جسم کے ساتھ یعنی جسم کوئی رنگین ہوتا ہے اسی وجہ سے رنگت اس کے ساتھ تو رنگت کا علیحدہ وجود آپ نہیں اسی طرح علم جہالت بغیرتی غیرت یہ آپ علیحدہ دیکھتے ہیں کہیں بغیرتی آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئے کوئی انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے دل میں اندر یعنی ایک صفت ہے ایک گندی عادت ہے اس کو گندی عادت کو بغیر کہتے ہیں وہ اندر وہ بندے کے ساتھ ہے علیحدہ وجود نہیں جن چیزوں کا کسی نہ کسی جسم کے ساتھ موجود ہو جو چیزیں کسی جسم کے ساتھ موجود ہو اور علیحدہ موجود نہ ہو ان کو کہتے ہیں آرب عرب آئن ری عرب اور جو چیزیں آپ کو خود موجود نگر آتی ہیں وہ جواہر ہوتے ہیں ان کو جواہر کہتے ہیں ملطق والے فلسوے والے علم کلام والے عقائد بیان کرنے والے بولا وا ادھر جواہر اور احسام چلتے جواہر اور چلتے ہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں جو مستقل ہوں علیحدہ یعنی مستقل موجود ہوں تو وہ بن جائیں گے جواہر اور جو ان کے ساتھ ہوں اور علیحدہ مستقل موجود نہ ہوں ان کو آراز کر دیں گے تو آرز بن گئے وہ جوہر بن گئے اللہ تبارک وطالعہ جتنی چیزیں جتنی چیزیں مستقل موجود ہیں سمجھ نہیں آ رہی ان کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی ان کا پیدا کرنے والا اس طرح ہے کہ کسی کے واسطے سے نہیں ہے یعنی کیا مطلب کہ اس نے کسی کو کہا نہیں کہ تو پیدا کر کسی کو اس کا ادن نہیں دیا کہ فلانے میں میں نے طاقت رکھ دیا ہے کہ کوئی جسم بنایا جا نہ اس نے یہ معاملہ براہ راست اپنے اپنے قدرت میں رکھا ہے سمجھ نہیں آ اس وجہ سے خالق احساس ہاں کچھ ارضیں ایسی ہیں ایسے ہوتی ہیں کہ خالق وہی ہے لیکن مخلوق کے واسطے سے اس کو یعنی مخلوق میں اللہ نے یہ عزن اور طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کر لیتے ہیں بات کو سمجھنا لیکن اللہ کے ہوئے, دیے ہوئے دیئے ہوئے اختیار عزن اور اجازت سمجھنا <سلام> مثلا یہ شکلیں ہیں شکلیں یہ کتاب ہے اب جو کاغذ ہے بات کو سمجھنا کاغذ کا جو جسم ہے یہ گتے کا جو جسم ہے پلاسٹک کا جسم ہے یہ جسم کسی نے پہلے نہیں کیا ہاں اللہ کے بنائے ہوئے جسم جس کے کاغذ بنتے ہیں کسی نے اٹھایا مشین میں دیا شکل بدلی پہلے بھوسا تھا چوڑی تھی کچھ اور تھا پھر کیا بن گیا کاغذ اب کاغذ جو ہے یہ دیکھیں نا جو جسم ہے کاغذ کا یہ کسی نے نہیں بنایا جسم وہی وہ ہے یعنی وہ مادہ جوہر اصل وہ اللہ, جو اللہ, اللہ کی آو پیدائش آو اور تکلیف ہے شکل اور حیرت اور صورت پہلے تھی سوڑی بھوسا پھر شکل بن گئی کاغذ کی جلا دے اس کو جلا دے تو راک بن جائے گی سمجھ لی شکلیں بدل رہی ہیں شکلیں بدل رہی ہیں اصل جو ہے اصل وہ پیدا اللہ نے کیا ہے شکلیں بندے کے واسطے سے پیدا ہو رہی ہے جسم بندے کے واسطے سے پیدا لوہا ہے لوہا ہے اللہ نے پیدا کر دیا لوہے کا جسم کوئی نہیں پیدا کر سکتا لیکن اب اس سے پروے بنانا من چیزیں تیار کرنا علیحدہ علیحدہ چیزیں پوروے تیار کرنے یہ دروازہ بن رہا ہے فلاں بن رہی ہے پنکھا بن رہا ہے یہ شی انسان کے اختیار اور قدرت میں اس نے دے دیا بات کو سمجھ رہا اللہ لیکن خود لوہے کا پیدا کرنا یہ اس نے کسی کو نہیں اللہ لوہا اس نے پیدا کر کے رکھا ہوا تھا ذخائر لوہے کے موجود ہے پہاڑوں میں اسی طرح تیل ہے تیل کے ذخیرے موجود ہیں میں لیکن ان کی مختلف شکلیں بنانا مختلف چیزیں بنا لینا سمجھ جی؟ پٹرول صاف ہو گیا پلان ہو گیا یہ چیزیں اب یہ تیل کی شکلیں جو ہیں وہ مختلف انسانوں کے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں لیکن خود تیل بنانا اللہ تعالیٰ سمجھ لیا جی باداموں کا جسم ہے باداموں کا बादामों के जिस्म में तेल का जिस्म मौजूद है किसी ने रखा नहीं किसी को जरूरत नहीं है वो बनाने की हाँ निकाल सकता है समझ लिया क्या कर सकते हैं निकाल, है? निकाल, है? निकाल सकते हैं तो जिस्म जौहर अल्लाह ने तैयार है हैं निशक वो किसी को उनका तैयार करना और बनाना दिया नहीं है उसने निशक لیکن شکلیں حیات، صورت، بال اردے وہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے لیکن بندے کے واسطے سے کیا کئی خود اس نے پیدا کر دی ہے بندے کا واسطہ بھی نہیں ہے کئی بندے کے واسطے سے پیدا کر لیتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کئی رنگتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خود پیدا کر لیتا ہے بغیر بندے کے یعنی کیا مطلب کہ بندے کا دیا ہوا جو اختیار ہوتا ہے اور قدرت ہوتی ہے اس کو بھی دخل نہیں ہوتا مثلا یہ سبزہ ہے وہ ایسے بندے کا دخل نہیں یعنی سبز رنگ سبز رنگ وہ ایک ارد ہے اور جو درختوں کی شکل ہوتی ہے سورت ہوتی ہے وہ بھی ارد ہے وہ اسی طرح اللہ پیدا کر دیتا ہے براہرا وہ کسی بندے کے ہاتھوں سے سمجھ نہیں آ رہی یار بات بندوں کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا لیکن کئی اربیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندوں کو دخل بندے کے عمل کو دخل ہے لیکن بندے کے اندر طاقت اور بندے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے ٹھیک اور بندے کے واسطے سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے صرف واسطہ ہے وہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے سمجھ نہیں تو حقیقت اسی کی طرف سے ہے حقیقت دیکھو سب خوش اسی کی طرف سے بات سمجھ آئی کہ نہیں ایک آرزی تھا ایک اور قدرت بندے میں رکھ دی کہ تو شکل لے اس کو فلان کر لے سمجھ نہیں آ رہی جتنا قدرت اور اختیار دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ارے صورتیں شکلیں بازارات وہ پیدا ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرے بھائی یہ صرف واستے کا فرق ہے ایک کام ایک چیز یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اجسام کہتے ہیں وہ براہ راست ہے اس کی تکلیف اور بعض ایسے ہیں جو واسطے کے ساتھ ہیں وہ بعض اردے ہیں بعض آرا ہیں بعض آراز ہیں تمام آراز بھی نہیں ہے جیسے میں نے درختوں کی مثال ابھی پیش کی ہے تمام آراز بھی ایسے نہیں ہے بہرحال اجسام تمام جسم اس نے बिरा वास्ता पैदा किए उसकी तकलीफ है।, है बात को समझना जरा और जो बाद वो भी उसने बरह पैदा किए हैं बाद ऐसे हैं कि बंदों और इंसानों में जिन्नों में फरिश्तों में उसने ताकत रख दी है कुदरत रख दी है پیار رکھ دیا ہے ان کو طاقت دے دی ہے ان کے واسطے سے وہ کر دیتا ہے لیکن وہ بھی اس کی مشیت اور ارادے کے میں آئے وہ چاہے تو ذکر کر سکتا ہے وہ نہ چاہے تو کسی وجہ سے جب وہ چاہتا ہے کچھ بھی نہ کرے تو مر جاتا ہے یا جی فارن پر یا ہاں کچھ کر بھی سکتا ہے معلوم ہے قبضہ ساموسی کا ہے بولو ہے قبضہ سارا چاہے بل واسطہ ہوں چاہے بلا واسطہ ہوں ہر ایک پر قبضہ آئے وہ تخل بھی تخل کوئی نہیں ہے اپنے آپ و بدل کوئی نہیں کر سکتا اس جتنے جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے سمجھ نہیں آئے خالق کے احسان کا مطلب آ سمجھ کے دیکھ اللہ تعالیٰ خالق کے احسام ہے یعنی اس نے اس نے ان کو پیدا کیا کسی کا واسطہ اس میں ان میں نہیں ہے ہاں آرام بعد میں واجتا ہے بعد میں نہیں ہے تکلیف پھر بھی اٹھتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ یہ ہے خالق کے شام ہونے کا یہ شان سمجھو یہ شان اسی کے لیے ہے جو اپنی دات و صفات میں کسی کا محتاج نہ ہو جو اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ کون ہے صرف اچھا شان بے نیازی اسی کو حاصل ہے تو یہ جسموں کا اور کائنات کا خالق ہونا یہ بھی بولو یہ بھی اسی کی شان ہے دوسری صفت دوسری شان اس کی جو زم ہے واجب اور وجود ہونے تو وہ مدبر میرے عالم ہونا ہے ساری کی تدب کرنے والا کوئی ہے اب تدبیر کمانا <taps> انتظام کرنا جیسے जैसे مدد پہلے کر چکا ہوں چلانا بندوبست کرنا سارے کیا مطلب ایک وقت سے وجود میں لانا ایک مخصوص وقت تک اس کو رکھنا سمجھ نہیں اور پھر آل آل آل اس کے آل وجود آل کے لیے جو, جو کچھ چاہیے اس کا بندوبست کرنا ہے یہ سارے انتظامات کون کرتا ہے کائنات کا مدبر عالم پورے کا بات کو سمجھنا ساری کائنات کا مدبر تدویز کرنے والا نظام چلانے والا انتظام کرنے والا کون ہے اللہ اب یہ تدبیر توجہ رکھنا یہ دو قسم ہے تدبیر ایک ہے تدبیر ظاہری ایک ہے تدبیر باطنی ایک ہے باطنی طور پر نظام چلانا انتظام کرنا ایک ہے ظاہری طور پر کرنا توجہ جو باطنی نظام ہے قائرات کا اس ذات کے حوالے ہے اس ذات کا ہے بس تدبیر باطنی میں سیکھو توجہ ذرا تدبیر باطنی جو کائنات کی ہوتی ہے وہ حقیقت میں اسی کی ہے اللہ شاہ نے کائنات ساری کی تدبیر کا نظام باطنی جو ہے باطنی کا کیا مطلب ہے توجہ ذرا ایجاد اور تخلیق ایجاد اور تخلیق کے ساتھ تدبیر کیا مطلب ہر کام کے ہر چیز کے متعلق کہنا کن ہو جائے وہ ہو جائے اور پھر اسی امر کن کے ساتھ قائم رہے اسی امر کن کے ساتھ ختم ہو یہ سارا نظام امر کن کا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ اسی ز کے ہاتھ میں سمجھ لیے اسی ذات پاک کی قدرت میں سمجھ ہے یہ باسری نظام ہے تکوینی نظام اس کو کہتے ہیں تکوینی بنانے کا اندرون بن رہی ہے چل رہی ہے رہ رہی ہے مک رہی ہے پناہ ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے باسری تدبیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے ظاہری تدبیر بھائی ظاہری تدبیر ظاہری تدبیر گھر چلانا بازار چلانا ملک چلانا ہے جی یہ ظاہری تدبیر جو ہے اس ذات پاک نے ظاہری تدبیر کا نظام ظاہری تدبیر کا نظام اللہ تعالی نے بعض مخلوق کو دے رکھا ہے بس انسانوں کو ہے جی جنات کو فرشتوں کو یہ ظاہری تدبیر کا نظام ہے یہ اللہ تعالی نے اختیار دیے ہوئے اختیار کیا مطلب اختیار کا کہ اللہ تعالی نے ان جن جن کو اختیار دیا یعنی جن جن کو یہ تدبیر ظاہری سونپی ہے اس ذات نے سونپی ہے ان کے اندر یہ نظام ظاہری چلانے کی ایک طاقت اور سمجھ بوجھ رکھی ہے اللہ اللہ. سمجھو ذرا جن کے ساتھ اس نے جس کے ساتھ اس نے یعنی جس اختیار یعنی جس دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اس نے امتحان لینے اب شیخ پھر دو قسم بن جاتا ہے ایک بن جاتی ہے تدبیر ظاہری ایسی جو شریعت کے مطابق ہو ایک ہے خلاف شرح یعنی ایک ہے ظاہری تدبیر اس کی حکم اس کی مرضی کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق ہو تو شریعت ہے وہ تدبیر شرعی بن جاتی ہے شریعت والی تدبیر ہے وہ نبی کرتے ہیں یا نبیوں کے کرتے ہیں دوسری تدبیر ظاہری ہے اللہ کی مرضی مشق کے خلاف اللہ تبارک و تعالی کے ظاہری حکم شرع کے خلاف یہ تدبیر ظاہری غیر شرعی ہے یہ کون کرتے ہیں شیطان اور شیطان کی نسل کرتی ہے ایسے شیتانی طاقت والے حکمراں کرتے ہیں ایسے انسان کرتے ہیں جی چاہے گھر میں ہوں چاہے بازار میں ہوں چاہے ملک میں ہوں بادشاہ ہوں یا غیر بادشاہ ہوں جو شریعت اللہ کی بردی کے خلاف تدبیر کرتے ہیں وہ تدبیر منزل ہو تدبیر, ملک ہو, تدبیر سلطنت ہو جب اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کے حکم خلاف کرتے ہیں تو میرے بھائی یہ غیر شرعی تدبیر ہوتی ہے جی یہ کرنے والا دولت میں اور لانت میں مبتلا رہے گا اور پہلی تدبیر کرنے والا کیونکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کے دیے ہوئی قدرت کو اس کی مرضی کے مطابق اس نے لگایا استعمال کیا تو وہ انعام اور رحمت اور جنت کا پختہ ہے میں نے تدبیر باطنی باطنی تدبیر سے میری مراد یہ ہے کہ وہ یعنی باطنی تدبیر سمجھ لو وہی تخلیق وہی پیدا کرنا وہ جو پہلے خال قید کے ساتھ میں ذکر کرا ہوں وہ سمجھو باطنی تدبیر ہے کون تھا یا کون انتظام اندر کھاتے وہی چلا رہا ہے یہی وجہ ہے یہ ظاہری تصدیق کرنے والے جتنے بھی ہیں بات کو سمجھنا جس وقت اس کی مشیت و ارادہ ہوتا ہے اور جتنا دیر رہتا ہے اتنا دیر یہ کرتے رہتے ہیں حکومتیں گھر میں کوئی حکومت چلا رہا ہے اپنے گھر میں کوئی چلا رہا ہے کاروبار میں چلا رہا ہے کوئی نوکروں پر چلا رہا ہے کوئی ملک پر چلا رہا ہے کوئی کس طرح جب تک وہ چاہتا ہے یعنی چاہتے کا مطلب ہے ارادہ مشیت مرضی نہیں ذہن میں رکھنا ایک ہے اللہ کی مرضی ایک ہے اللہ کا ارادہ اس میں فرق ہے سمجھا لوں ساری کا اراد سمجھو اس کے ارادے کے ساتھ چلتی ہے اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں چل سکتی ذہن میں رکھنا ما ما ماشا اللہ حکان جیسے حدیث میں آیا ما ماشا اللہ حکان لم کو جو اللہ نے چاہا وہ ہوا وہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اللہ اللہ اللہ ادھر دیکھ میرے بھائی ایک شہ اس کے وجود کو اس کے ہونے کو نہ ہونے پر یا نہ ہونے کو ہونے پر ترجیح دینا فوقیت دینا یہ فوقیت دینا اور ترجیح دینا یعنی کیا مطلب نہیں ہے تو اس کو کر دینا ہے تو اس کو ختم کر دینا سمجھ نہیں ہے تو ہست کر دینا بیچتا ہے تو ہست کر دینا ہست ہے تو بیسٹ کر دینا یہ اللہ جس اپنی صفت اور شان کے ساتھ کرتا ہے اس کو یاد اور مشغل چاہیے कुरत कुदरत क्या है वो है ऐसा कर सकना इरादा क्या है इरादा क्या है ऐसा जो कर सकता है ऐसा कर सकने को फिर आगे दिखा देना जयमल्ला اللہ یہ لو میں کر دکھا ہے ارادے کے ساتھ اور مشیبت کے ساتھ چیز بنتی ہے لیکن مرضی کیا ہے مرضی کا مانا ہے پسند بولو بولو مرضی کا مانا مرضی مسترد ماند ریلا پسند مرضی جو پسند ہو اللہ تعالی ہر چیز کو بناتا ہے لیکن ہر چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں اللہ شاہو نے پاک محمد علیہ وسلم کو بھی بنایا اور ابو جہل کو بھی بنایا وہ بھی اسی کے ارادے کے ساتھ ہے اور یہ بھی اسی کے ارادے کے ساتھ ہیں لیکن اس پاک نے محمد پاک کو پسند کیا ہے ابو جہل کو پسند نہیں کیا अगर कहो तो विशाल देकर समझा क्यूँकी खालक काला खालक काला की शानों की शानों से समझ आ जाती है उसकी मारफत का जरिया यही जहानी तो है उसकी मारफत का जरिया यही जहान तो है अपने मिस्त्री इंजीनियर चीज बना देता है बनाने के बाद कहता है यार प्रसन्न नहीं आई بنا دیا مگر پسند لیکن میں یہاں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پسند رضا تر کے ردا مشیت اور ارادے کے بغیر چیز بنتی نہیں لیکن پسند ناپسند یہ علی جی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کائنات میں کوئی چیز بنتی نہیں ہے چاہے جوہر ہو چاہے ارض ہو چاہے احسان ہو چاہے آراز ہو بنتے اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہیں لیکن بنا کر پھر کسی کو پسند کرتا ہے کسی کو سبحان سبحان اللہ اللہ لیکن ایک حرک ذرا سمجھنا ادھر انسان جب بنائے تو ہو سکتا ہے اس کو پسندیدہ اس وجہ سے نہ آئے کہ یار میں بنانا جی میں چاندا تھا اس طرح نہیں بنی اللہ واسطے نہیں سمجھنا کیوں کہ وہ جیسا چاہے اچھا ویسے بنا لیتا ہے ان کوئی مجبوری نہیں لیکن اس نے ایک شریعت رکھی ہے جس میں آ کر وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے یہ بندہ صحیح ہے یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے یہ کفر ہے یہ ایمان ہے یہ بدی ہے یہ برائی ہے یہ نیکی ہے یہ فرق یہ فرق اس نے جس میں ظاہر کیا اس وقت پتا لگتا ہے رضا کا اللہ کی رضا پسند ہے توجہ ہے جی پھر اس وقت اعتراض نہیں کرے گا جس کو پسند کرے گا اعتراض نہیں ہوگا اور ناپسند کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اب اعتراض کرتا ہے یہ غلط ہے یہ گندہ ہے اس کے لیے جہنم ہے فلاں ہے ہاں, فلاں ہے ہاں, سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو علیحدہ شانیں ہیں ایک شان ہے ارادہ ایک شان ہے رضا کابروں کو پیدا کرنا ہے مگر کاغروں پر راضی نہیں ہوتا برائیوں کو پیدا کرتا ہے مگر برائیوں پر راضی نہیں ہوتا تو اس کے ارادے کے ساتھ تخلیق کائنات کی باتری ہو رہی ہے نیلام باتری اسی قبضے اسی کے قبضے میں چل رہا ہے یہ تدبیر باطلی ہے لیکن رہی تدبیر ظاہری تدبیر ظاہری میں آ کر ظاہر کا انتظام بندوبست اس ذات نے پھر اس کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا ایک فرما دیا یہ میرے حکم ہیں ان کے مطابق کرو تو وہ بن جائے گا تدبیر شرعی وہ شریعت کے مطابق تدبیر ہے یہ کون کرتے ہیں نبی کرتے ہیں ولی کرتے ہیں صالحین ہند کرتے ہیں ایک ہے جتنا جتنا اختیار دیا تمہیں جتنا اپنے گھر پر اختیار دیا گھر کو اس طرح چلاؤ اس نے ساتھ بتا دیا بازار تمہارے ہاتھ میں ہے کاروبار تمہارے ہاتھ میں ہے مال ڈنگل تمہارے ہاتھ میں ہے جو جو چیز تمہارے ہاتھ میں اس نے دی ہے ایک عارضی طور پر اس نے یہ جی تمہیں اور مجھے قدرت دی ہوئی ہے اس قدرت دی ہوئی قدرت پر اختیار ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلا لگاؤ استعمال کرو گے نے اسی وجہ سے یہ پیار دیا ہے تاکہ ایک تولے کو جنت دوں ایک کو جہنم دوں ایک پر رحمت کروں ایک پر راحت کروں جو میری مرضی کے خلاف چلے توجہ نہیں بھرمائی اس کے مشیت و یادے کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ مشیت و یادے کے ساتھ بھی چیز بنتی ہے لہٰذا کسی کا کوئی عمل ہو چاہے نیک ہو چاہے بند ہو وہ خود ہو چاہے اولاد ہو کوئی چیز ہو جسم ہو یا مشیت و ارادے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے بات سمجھنا تو ہر چیز اس کے مشیت و یادے کے ساتھ ہے چاہے قفر ہو چاہے اسلام ہو لیکن ہر چیز اس مرضی کے ساتھ نہیں ہے مرضی کے ساتھ کیوں ہے جو اچھا ہے وہ مرضی کے ساتھ ہے جو دعا ہے وہ مرضی کے خلاف ہے کے خلاف وہی ہے جو کے خلاف مرضی کے مطابق وہی ہے شریعت کے مطابق ہے اب شیطان والے رحمان والے دونوں کو جو حکومتیں ملتی ہیں گھر کی مالکی ملتی ہے زمین کی مالکی ملتی ہے کاروبار کی مالکی ملتی ہے یہ کپڑوں کی مالکی ملتی ہے کپڑوں کا میں مالک ہوں میں پیسے میں جیب جیب میں پیسہ ہے اس کا مالک ہوں میرے پاس جو جو چیز اللہ نے ملک میں دی ہوئی ہے میں اس کا مالک ہوں لیکن کریم نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ازمانے کے لیے ہمیں انعام عذاب دینے کے لیے و عذاب دینے کے لیے اس زاد کریم نے حکومت اتار دیا جس کو شریعت کہتے ہیں وہ شریعت کے ساتھ سنماتا ہے اب دیتا ارادے کے ساتھ سب کو ہے لیکن پھر اپنی مرضی یعنی شریعت کے مطابق یعنی چلنے اور چلانے کا جو انتظام ہے چلانے کا جو کام ہے یہ توفیق ملی وہ بھی اسی کے راتے کے ساتھ کو ملی وہ بھی اسی کے, کے ساتھ اگر خلام کو ملی اسی کے راتے کے ساتھ اگر دی وہ نمیرود والی، نمیرود والی اور جناب والی جو ہے وہ میرے بھائیوں اگر چندہ کے ساتھ ہیں لیکن وہ کی بندی کے ساتھ نہیں ہے اور جو اس کے نبیوں ہے وہ بندی کے ساتھ ہے जाएंगे जन्नत जाएंगे उनकी दाँत हराम है उनकी मानना हराम है क्योंकि जब वो खुदा की नहीं मान रहे हम उनकी दुण। उनकी मानना हराम हो गया वो तब भी शैतानी तरीके से करते हैं और उनकी मानी जाती है उनकी दाँत मुसलमान करता है تو اپنے رحمان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہوئی. قدرت کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوئے کو استعمال کرتے ہیں جہاں جہاں جس راؤ کو میرکال دیا ہوا طور پر اس کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ اللہ والے بندے وہ سالے ان کی ڈانٹ کرنا سلا کی ڈاک بن جاتا ہے یہاں میں جو یہ بات لمبی پتا وجہ سے کئی لوگ ہیں کہتے تو من پرشا ہوتا ملک کا بھی من اللہ جس کو چاہے بادشاہی دے دے جس سے جس سے چاہے چھین جب اس نے دے دی ہے تو تم خلاف کیسے بولتے ہو کیوں اس کو خلاف کہتے ہو حرام ہے نجائز ہے اس کی تو ہو گئی اس کی کی تو تو ہو ہو گئی ماننا گیا کیونکہ اللہ نے اس کو دی ہے اس پر کیوں کرتے ہو اللہ دے رہا ہے تم احاطہ کرتے ہو میں کہتا ہوں اس کا جواب دے رہا ہوں یہ اتنا لمبی جو بات کی ہے صرف اس جواب کے لیے کی ہے اب جواب سنو اگر ہم اعتراض کرتے تو کچھ اچھا ہوتا جب دینے والا اعتراض کرے ایک ہے دینا یہ اللہ ہی دیتا ہے ایک ہے چلانا اللہ کی مرضی سمجھو ایک ہے حکومت دینا ارادے اور مشیت کے ساتھ یہ جی اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اللہ ہی دیتا ہے اپنے مشیت اور ارادے کے ساتھ جس کو جاتا ہے دیتا ہے جس کو جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ لیا اس لیکن... کی مرضی کے مطابق لینا حکومت اس کی بشیا تو ارادہ نہیں مرری مر کے ساتھ ہوتی ہے شریعت کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کا کوئی نہیں نکل سکتا ذہن میں رکھنا اللہ کس کام میں راضی ہے کس میں نہیں اگر پہچان ہو سکتی ہے تو صرف شریعت نبیوں کے واسطے سے اپنے حکم اتارے اب جہاں جہاں حکم ہوگا سب جو اس کی مرضی ہے مرضی ہے تو حکم دیا مرضی نہ ہوتی تو حکم نہ دیکھتا اس کا مطلب ہے مرضی اس کی شریعت کے ساتھ ہے اللہ اس کام میں راضی ہے یا نہیں کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے سوائے شریعت باغ کے کوئی نہیں پہچان سکتا شریعت ایک ایسی چیز ہے جو پہچان کرا دیتی ہے اللہ <سؤال> میں راضی آیا نہیں توجہ رکھ رہا بوتبو طور پر اللہ پر واقع میں راضی نہیں اللہ سے راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کتا پیر بنایا میرے برابر ہے میرے برابر آدھی نظام <متدارس> آپ دخل نہ پے تین فیصلہ کرے رب راضی رب تین آن کے پتا لگتا ہے رضار رضار نبی شریعت نسل <سؤال> پڑھ رہا <سؤال> ہو رہا ہو اگر سورج <سؤال> جس طرح سے <سؤال> سورج چڑھ رہا ہے مشرق میں رہنے والوں اس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے لان پڑھ رہی ہے اللہ راضی نہیں ہے چاہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کیوں اس وجہ سے کہ حکم شرح کے خلاف ہے معلوم ہوا سجنا اللہ, رکھ رکھ اللہ کا اگر بنیا ہے اگر کوئی پہچان کا طریقہ کی ہے تو جی خود کون سا جی نگا بیٹھا ہم میں کن اتنا باز رکھنا ایک ہے کام ایک ہے کام کام کام ایک ہے صاحب کام اگر کام شریعت کے مطابق دیکھ تو اس کام پر خدا راضی ہے لیکن یہ فیصلہ نہ دے کہ اس کام کرنے والے پر بھی خدا راضی ہے بات کی باری کی کچھ اگر تو گاڑی دیکھتا تو یار یہ کام جو ہے اس کام پر اللہ راضی ہے یہ کام اللہ پسند کرتا ہے لیکن یہ نہ کہے جس میں رکھی ہے اس پر بھی اللہ راضی ہے جب کوئی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے نماز پر اللہ راضی ہوتا ہے لیکن یہ نہ کہے اس نمازی پر خدا راضی ہے کیوں یہ فیصلے باطن کے ہیں یہ اندر کے فیصلے جب مرے گا ایمان پر پھر قیامت کے روز فیصلہ ہوگا اس پر میں راضی تھا نہیں پتہ اللہ میں منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص ہے اب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اب کہنا پڑے گا بات کو سمجھنا کیا نماز ایک اللہ کی رضا والا کام ہے اللہ اس پر بڑا راضی ہے یعنی نماز کے کام پر لیکن اگر کوئی کہے عبداللہ اب بن ابئی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر اللہ راضی ہے تو اس پر لانا پڑ جائے گی کیونکہ وہ منافق تھا اللہ اللہ اس پر مصطفیٰ کریم نے اس کا جنازہ پڑھایا پھر بھی رب راضی نہیں ہوا مستفیٰ پڑھ کر ہٹے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب آج کے بعد کسی کا نہیں پڑھ اس کے متعلق اس کے متعلق ستر بار مقصد مانگے میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا नान کیا مطلب یعنی یہ معاف کرنے کے قابل ہے ہی نہیں کیونکہ تمہارا دشمن ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کام ایک ہے اچھا ہے کام کو اچھے کام کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا کروں کام اچھا ہے اللہ کو پسند ہے لیکن کرنے والے کے متعلق یہ فیصلہ نہ دیا کر اللہ کو یہ بندہ پسند ہے یہ کر رہا ہے لہٰذا کسی کسی بندے کے متعلق فیصلہ مت کام کے متعلق فیصلہ دے دیا کر ڈگا ہوا فیصلہ کرا مار دیا جنہیں رب یہ لیکن بلکہ بے بکو بن گیا جنوبی کوئی بندے اور یہ پہلی یہ پہلی بات سے بھی بڑی جاہ, جہالت کی بات ہے بات کیا مطلب نیکی کا کام جو ہے شریعت کا جو کام ہے اس کو دیکھ کر بندے کو نیک نہیں کہہ سکتے توجہ ذرا بندے کے اللہ کے بندے کے اللہ کے پسندیدہ ہونے کا فیصلہ نہیں دے سکتے کام پسندیدہ دیکھ کر بندے کو رب کا پسندیدہ نہیں دے سکتے رب کو پسند ہونے کا فیصلہ نہیں دے سکتے, کو دے نہیں دے سکتے. اور دیکھ کر یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پہلے بعد میں را دی بگڑوں سچی سے گلیاں کوٹیاں کدھر آئی ہیں فرقیوں کی طرف سے آئی جانا تو پہلے فرقیوں پر راضی ہوا ہے بے شک اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو اولاد زیادہ دینا کسی کو باغ زیادہ دینا فرمایا ان کو ان باتوں کو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ میری رضا کی ہے کہ میں راضی ہوں یہ میرا امتحان ہے بس لہذا اگر کسی کو سن لے اگر کسی کو دکھ اور تکلیف میں رکھے ہوئے ہیں تو مت فیصلہ کر اس پر مراز ہے جب اگر کسی کو سکھ اور راحت میں اور, جانت اور یاشی میں رکھا ہوا ہے تو مت فیصلہ کر اس پر راضی ہے یہ صرف اور صرف امتحان ہے نہ دکھ اس کے قریب کرتے ہیں نہ سکھ اس سے دور کرتے ہیں نہ دکھ اس سے دور کرتے ہیں نہ اس قریب کرتے ہیں قریب کرتے ہیں اس کے تو صرف اور صرف مستفیٰ کی شریعت اور تعلق اگر اگر کوئی کتاب شریعت مستفی کی اگر دکھوں میں مل جائے اگر میں مل جائے تو سکھ بھی رحمت ہوتے تھی جو اللہ نے نہیں دی تھی بتاؤ خود قرآن کا فیصلہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو کہا میں نے کہا لے سلیمان ہم نے جب کی نیمت تمہیں دے دی ہے اب چاہے اپنے پاس رکھ چاہے لوگوں میں تقسیم کر اب تمہارا کوئی حساب نہیں لیں گے کیسے ہے قرآن پاک میں لو انفق امسک اور ان سکھ کیسے پرنت آپ نے پڑنا اب ان سکھ او انس اس طرح ہے اپنے کو رکھنا یا خرچ کر ہم تم سے حساب نہیں لیں گے ہماری ہے رضا مندی اور ناراضگی اصل دلیل وہ شریعت رسول رسول ہے اگر اگر چہ دکھوں کے ساتھ ہو اگر سبحان اللہ غربت میں ہو امیری میں ہو بس اصل رضامندی کی وہ دلیل ہے ناراضگی کی بھی وہی دلیل ہے اگر ہو تو دلیل رضامندی ہے نہ ہو دلیلے ناراضگی اور غضب ہے سمجھ نہیں آئی یہ بات آ گئی سمجھ اور سونے خیر بات نکل گئی دس واپس لائی لوگ کہتے ہیں حکومت گئی ہمارا بھی تم تو اتراج کرتے ہو کہ لانتی ہوتا حکومت حکومت یہ چیزیں دیتا. ہر کسی کو حکومت کو جاتا ہے لیکن رانی کسی کسی کی حکومت پر ہوتا ہے شدید کوٹی رانی نہیں ہوا اور حضرت عمر کوٹی ہے راضی بھی ہے را ہرے سن میں آخیا بولے مطلب ہے ایک ہے اللہ کا حکومت دینا ایک ہے اس کا دینا لینا وہ کرتا ہے ہر کسی کے ساتھ لیکن راضی ہونا بولو بھرو ارے راضی کس کی حکومت پر ہوتا ہے جس کی حکومت حکومت پر ارے اعتراض کیس کی حکومت پر نہیں کرتا کرتافی شریعت کے مطابق دینا لینا اسی کا کام ہے بولو حقیقت میں دینا لینا کس کا کام ہے حکومت لینا لینا کام اللہ تعالیٰ کا کام ہے ادھر دیکھوئے اور پھر یہ دینے لینا دینے لینے کا کام جو ہے نا تو ہمارے تمہارے ہاتھوں میں بھی رکھا ہے ہاں جی ووٹ دے کر بنوا دیتے ہیں اور پھر کئی اٹھتے ہیں تو اتار لیتے ہیں ختم کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری ہاتھ میں رکھا ہوا ہے لوگوں کو کیوں کہ جنتی جہنمی جو بنانا ہے حکومت دینے لینے سے لینا ہے امتحان اور میری مرضی کے مداخر کرتا ہے رب نو لکار سنتا نو بھی کری اتنے جا کے مت دیا گا بھی اس کام کچھ دے بھی صحیح لاگ نہ جائے گی मतलब जन्द मतलब जंग थो مطلب یہ ہے تو میرے گلو مفت لال جس نے خدمت کرنی ہے انہیں تو مصیبت اور جس لانتی نے خدمت کروانی ہے تمہیں لگی یہ خدمت کروانے والے ہیں اور خدمت کروانے والے فرعون ہوتے ہیں سمجھ لگی وہ حاکم نہیں ہوتے ہاکم وہی ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں بات کو سمجھنا میرے بھائی اللہ حج اللہ شانو لیتا ہے وہی لیتا ہے لیکن بندوں کو لینے دینے کا اختیار دیا ہوا ہے کیوں جس طرح حکومت کرنے والوں کو آزماتا ہے طرح بنانے اور لینے والوں کو بھی ازمانتا ہے سالے چانم نو سمجھ لگی اور اگر مستفیٰ کے صحابہ کی طرح حق کے لیے جہاد کر کے اسلام قائم کریں حکومت اسلام کی قائم بھی کام کروانے بات کو سمجھنا میرے بھائی اب تدبیر تدبیر باطنی یعنی تخلیق و ایجاد و تقوی کا نظام جس کو ہم خلق احسان وغیرہ کہہ رہے ہیں پیچھے وہ ساری تدبیر حق, وہ جو باطنی ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ رہا مسئلہ تدبیر ظاہری کا اس کے اندر اس نے امتحان کرنا تھا اس وجہ سے اس نے ایک اختیار دے دیا اذن دے دیا طاقت دے دی بندوں کو توجہ رکھنا تدبیر کرنے کی گھر کی تدبیر بازار کی کاروبار کی اپنی جسم کی ہاں جی اپنے مال کی اپنی جائیداد کی اپنی اولاد کی اپنی حکومت کی اپنے محلے کی جتنا کسی کو اس نے تدبیر کی طاقت دے رکھی ہے جتنا جتنا دے رکھی ہے قدرت یہ اس رات پاک نے ازمانے کے لیے ایسا کیا ہے کیا ازمانے کے لیے یہ اجازت یہ یہ اختیار جو دیا ہوا ہے اس نے یہ ہے امتحان جو اس کی شریعت کے مطابق کرے گا یہ تدبیر شریعت کے مطابق کرے گا تو تدبیر شرعی بن جائے گی اگر شریعت کے خلاف کرے گا تدبیر شرعی بن جائے گی تدبیر شریعت تدمیدی ہو تو جنت لے جائے گی تدبیر قید شری ہو تو جہنم لے جائے گی آپ بتا دیجیے لیکن اس رات پات میں اس تدبیر ظاہری میں اجازت جو دی محاذ امتحان کے لیے اپنا حکم اتار دیا اس حکم کے مطابق چلنا ہے کرنا ہے گھر چلاؤ تو اس کی مرضی کے اس کے ساتھ کاروبار چلاؤ اس کے ساتھ ملک چلاؤ تو اس کے ساتھ یہ جو میرا حکم آیا ہوا ہے میرے نبیوں کے واسطے سے میرا دین اس کے مطابق تدبیر کرو اب بات کو سمجھنا جو کوئی اس کی تدبیر یہ ظاہری تدبیر جو ہے ظاہری جس میں اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے اس میں اگر کوئی اس کا مقابلہ کرے اور اس کی مخالفت کرے اس کی مرضی کی تدبیر نہ کرے اور سمجھے میں صحیح کر رہا ہوں آرام نہیں کر رہا اللہ کا مقابلہ کر کے میں صحیح چل رہا ہوں بس ٹھیک ہے اسی طرح میں خود مختار ہوں کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے فلاں کون ہوتا ہے نبی جو میری تدبیر اور میرے انتظام کے اندر مداخلت کرے میں جس طرح چاہوں کروں ایسا کتا مشرق ہے اور اسلام سے بہت جس طرح کے کوئی خلق احسام اور خلق کا دعویٰ کرے پیدا کرنے کا تو تم کہو گے تو مشرق ہے کیوں اس نے تخلیق کے اندر اللہ کا شریک مانا جب کہ وہ کام صرف اللہ اللہ کا کا تھا تھا وہ کام صرف اس نے اپنے آپ کو اس کا شریک بنایا حصے دار بنایا یہ کہتا ہے جی میں کرتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کر لیتا ہوں میں کرتا ہوں یہ پہاڑ وغیرہ میں نے بنایا ہے یہ میں نے بنائی ہے یہ اس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے تم کہو گے تو لانٹی مشرک ہے تو کافر ہے تو جو وہ توحید کا لازما تھا توجہ وہ شان بے نیازی کا لازم ہاں جی لوازمات میں سے جی کیا تھا اجسام کو پیدا کرنا کائنات کو بنانا یہ اس کا کام تھا اللہ کا یہ کسی اور کے لیے ماننا شرک تھا تو تم کہو گے بھائی میرے اندر وہ توحید وہ توحید نہیں رہی اس وجہ سے تو کیا بن گیا وہ شرک بن گیا اسی طرح میرے بھائی توجہ سے سننا جو آدمی یہ سمجھے یہ احتجاج کرے یہ اعتقاد کرے یہ اعتقاد رکھے یہ عقیدہ رکھے یہ دعوا کرے یہ دعوا کرے آپ کو معلوم ہوتا ہے آثار علامات سے نہیں مانتا یہ اپنی حکومت ہے، اپنی بناتا ہے اپنی سارا کچھ تو سمجھ لو وہ فرا ان کی طرح مشرق ہے کافر ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی جو شان اور صفت تھی اس میں یہ شریک بن بیٹھا ہے اس کا سمجھ نہیں آئی اپنے گھمنڈ میں گھروں میں خیال میں گمنڈ میں تو جس طرح تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح تدبیر میں بھی اس کا کوئی شریک تقدیر لگیا میں تخلیق میں اس کا کوئی شریر نہیں تدبیر میں بھی اس کا تخلیق بھی اسی کی تدبیر بھی جو شخص اچھا بھائی تم کہو گے یار جو اس کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے وہ بھی تو تدبیر کر رہا ہے تو یہ بندہ ہے ارے بھائی بات تو سمجھنا یہ جو تدبیر کر رہا ہے یہ اس کی دی ہوئی, کی دی ہوئی شریعت کے مطابق کر رہا ہے جب اس کے حکم کے مطابق ہے جب میں آپ کو کہوں جب میں آپ کو کہوں گاڑی میری مرضی کے مطابق چلانا میں آپ کو کہوں یہ دکان ہے اس پر کام میری مرضی کے مطابق کرنا ہے جب آپ میری مرضی کے مطابق وہ آپ کا کام اب نہیں شمار ہوگا اب وہ میرا ہوگا بے شاک, بے شاک. بے شاید شاید. بے شاید. جس وقت کر, مالک کی مرضی کے خلاف چلتا ہے پھر آ کر مالک, مالک بن بیٹھا ہے. دے تینوں میں آخیا دال بیچی سو روپیے کی جانا پنجہ روپیے خیر پیو بھی سمجھنے کی جلدی؟ ایک ہوتا ہے حقیقی مالک ایک ہے مجازی مالک آپ کو سمجھ حقیقی مالک اللہ ہے مجازی تو مہم ہے لیکن اس حقیقت اور مجاز کو سمجھانے کے لیے نوکر اور مالک مجاز کی بات کرتا ہوں ایک شخص نے نوکر کھڑا کیا دکان پر اس کو کہتا ہے فلاں ہے فلاں بھاؤ فلاں ہے فلاں فلاں فلاں مت تھے <نیشنگلنی> وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے سب کہیں گے نوکر وہ مالک بھی کہے گا کہ میرا ملازم اور نوکر ہے اگر وہ اپنی مرضی شروع کر دے تو پھر مالک بھی کہے گا اور سارے کہیں گے <نیشنگلنی> <نیشنگلنی> تو آپ بھی مالک بن بھائی کہ ہو گے کہ نہیں <نیشنگلنی> اور اگر وہ اب توجہ اگر وہ یہ سب, مالک کو کہے کہ سرکار میں تھے اپنی مرضی کرنی ہے है क्योंकि वो ना हो अब को तो हो जो आखे मैं बाजी कर बर्दश्त करना क्यों नहीं करना की पहली सूरत में जब वो कहे और सरकार चलो पिछली बार हूँ नहीं करांगा गाय भी बैठा बस जो हो गई उस गई उसकी माफी तो आगे नहीं करता वो आखेगा अब ठीक है चलो रह और अगर वो कहे नहीं जी मैं अपनी मर्जी करनी है तू जो मर्जी करना है करना। तू जो करना चाहता है करना करना। मैं अपनी, अपनी करूंगा।, करूंगा अब वो बर्दाश्त क्यों नहीं करेगा बताओ مالک نہیں رکھا چالیسری میں اپنا بولو مرو اور خیر خلاف چلے ربھی رکھے پچھلی <سؤال> معافی <سؤال> <سؤال> کر کے ٹھیک کرنا تو وہ بھی آپ مالک بننے چکر دوبارہ نہیں کرتا چل میں وقت مقرر تک جہاں میں اوے تک رکھا گیا ضرور لیکن پھر پھر تیرے لیے آزاد ہے پھر ہمیشہ سد ہے کیوں کہ تو میرا شریک بنتا رہا پھر میں شریک کو اگر گوارا کرتا ہوں تو ایک وقت مقرر تک ڈھیل دینے کے لیے میں ڈھیل تو دے سکتا ہوں لیکن اس کو یہ نہیں کر سکتا کہ میں جنت لوں عداب میں نہ ڈالوں نہیں وہ ہمیشہ عذاب کا مستحق ہوگا لہذا میرے بھائی بات کو سمجھنا جو بندہ اللہ کے حکم اور شریعت کے خلاف چل رہا ہے لیکن خود کو مجرم سمجھ رہا ہے پاپی سمجھ رہا ہے اللہ اس کو شریک اپنا قرار نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے میرا بندہ ہے نوکر ہے یہ کہہ رہا ہے میں مجرم ہوں چلو اس کو رکھتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی یہ جب غلطیوں کی معافی مانگتا ہے معاف کر دوں گا سمجھ نہیں آ رہی اور اگر یہ کہے میرا حق ہے میں ایسے کرتا ہی رہوں گا کون ہوتا ہے وہ مجھے روکنے والا ہم اپنی حکومت آپ بناتے ہیں آپ چلاتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے خدا رسول شریعت کی ارے میرے بھائی توجہ جو مانتی اللہ کے مقابلے میں حکومت بنانے چلانے والا ہوتا ہے ماننے والا ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج مشرق ہے کہ وہ اللہ کا شریک بن گیا ہے اللہ اور سکولوں کا یہی کوشش ہے میں کہتا ہوں سکول آج میں بتایا میں نے کہا سکول میں صرف تین چیزیں لازمی رکھی ہیں پہلی تو خیر از حد ضروری ہے اس کے بغیر سکول پہلے نہ بنا تھا نہ بن سکتا ہے نہ چلا تھا نہ چل سکتا ہے درمیان میں جو تیس دوسری شہ ہے دوسری شہ وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ان کے لیے اشد ضروری نہیں ہے بات کو سمجھنا تیسری شہ بھی انہوں نے رکھی ہے وہ اشد ضروری ہے ایک ہے شرک سکول میں یہ ہر سکول میں ہوگا چاہے مولوی کا ہو چاہے مدرسے غیر مولوی yeah. کا ہو چاہے پروفیسر کا ہو چاہے مفتی کا ہو ایک شرک دوسرا بےغیر تیسرا بے یقینی یہ کائنات کے سکول کا کوئی نصاب ان تین چیزوں سے خالی مجھے دکھا دو میں ناک کرتا چاہے عربی کا نصاب ہو چاہے فارسی کا ہو چاہے اردو کا ہو چاہے انگلش کا ہو چاہے پنجابی کو ذہن میں رکھنا وجہ کر پہلا کیا بولو کا کیا مطلب اللہ بلو حکومت انگریز کو تسلیم اس کی حکومت کو ماننا کہ یہ ہونی چاہیے اور مجھے اس کا ملازم ہونا چاہیے چاہے ملازمت ملے چاہے نہ ملے ملنا نہ ملنا مقدر کی بات ہے جس کی مقدر ہوگا اس کو مل جائے گی جس کا اچھا مقدر ہوگا اس کو نہیں ملے ایک ہے ملازمت ملنا وہ ملنا نہ ملنا والا بات ہے لیکن ہر ایک کا ذہن پہلے سکول میں یہ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر مل جائے تو حکومت ٹھیک ہے اور میں غلام ہوں خادم ہوں کروں گا خدمت ہاں حکومت اس کی صحیح ہے جب اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تو مشرق ہو جاتا کیوں کہ اس نے تدبیر میں تدبیر ظاہری میں اللہ کا شریک بنا لیا ظاہری بھی ہی کی ہے تدمی باطنی بھی ہی کی ہے سمجھو نہیں فرمائی ظاہری تدمیر ہی کی ہے کہ شریعت اس کی شریعت کے مطابق تو یہ انتظام کی کا نظام چلانا ہے حکومت کا اور گھر, گھر دنیا کا دنیا کا جو بھی کرنا ہے اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے شریعت کے مطابق چلنا ہے یہ سب زیرداری تقریب کرنے کا احتجاج رکھتا ہے تو کہتا ہے میں جراثت کا انتظام کر سکتا ہوں کروں کوئی حل نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے سمجھ رہے آپ یہ خود مارک کر گیا ہے یہ جو پہلے پہلے چیز ہے سگور میں وہ یہی پڑھائی جاتی ہے کہ حکومت یعنی تدبیر کہنا اس کی دنیا کی وہ انگریز کا حق ہے اور میرا حق ہے اس کی ملازمت کرنا اس کا حق ہے کا حکومت کرنا میرا حق ہے اس کی نوکری اور ملازمت کرنا انگریز کا حق کا حکومت کرنا جو یہ مانتا ہے مشرقان کہ اس نے تدبیر اس, اس نے اللہ کا شریف بنا دیا ہے شیخاحت اس کا دوسرا نام ہے شیخ فاحت فرما برداری میں حکم ماننے میں کسی کو شریف بنانا حکم ماننا بھی حکم بھی اس کا ہے تخلیق بھی اسی کی ہے تدبیر تو سکول میں یہ ضرور ہوتا ہے کیوں بھائی کچھ سکول ایسا ہے جس کی کتاب میں یہ سبق ہو کہ حکومت انگریز کی شرک ہے سخر ہے ظلم ہے معانت ہے کسی سکول کی کتاب میں دکھا سکتے ہیں تو کتے کے بچے ملا جو حرامی بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ اپنا سکول کھولا ہوا ہے اور الحمدللہ شریعت کے مطابق چلا نہ دلانتی حرام دہ جب تیری سکول کی کتاب ہے تاوے عربی کتاب تاویں فارسی ہے, پاوے ہے پاوے چاہے اردو میں ہے چاہے کسی زبان میں ہے حرام زادے جب اس میں سبق ہے انگریز کی حکومت کا کتنی کا بچہ مشرک تو بھی ہے مشرک پڑھنے والے بھی ہیں دوسری شہ بغیر ہے बेगैरती भी आम होती है स्कूल की किताबों में जरूर होती है वो करें फे और आगे तो कबड्डी खेले औरतें औरतें फे और मार्च करें सारी कौन सी है बेगैती भी है तीसरी शायद समझो मेरा तीसरी शायद कौन सी है بے یقین کیا مطلب کہ رزق کے مقابلے میں اپنا رزق کے مسئلے میں رزق کے معاملے میں یہ ذہن بنا دینا کہ انگریز کی, انگریز کی تعلیم ہوگی نوکری ہوگی تو رزق ملے گا ورنہ انگریزی کے بغیر رزق نہیں ملے گا انگریز کے بغیر رزق نہیں ملے گا کیا خود کرو گے تو بس ہے ورنہ نہیں حالانکہ سنوئے بزرگ لوگ فرماتے ہیں رزق بغیر مانگنے کے مل جاتا ہے ملتا ہے اور پتا نہیں کتنی کروڑوں اربوں مخلوق ہے جن کو اللہ تعالی بغیر مانگنے کے دے رہا ہے انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کیے یہ سمندر کے جانور کب دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ سے مل رہا ہے ہر چیز کو رزق بزرگ فرماتے ہیں بغیر مانگنے کے مل جاتا ہے لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جب تک محبت کے ساتھ نہ مانگا نہیں دیتا رایا ایمان مانگنا پڑتا ہے رو رو گے دل سے نام دیتا ہے. رزق مانگے بھی دے دیتا ہے मेरे आपका ने फरमाया और एक बंदे को ऐसे ढूंढता है जैसे बंदे को है। है। था था। मौत ढूंढ दिया मौत मांगने से आती है या बगैर मांगी आ जाती है बग भाग के मैं तो आता हूँ कहता हूँ मौत भागने से भी आ जाती है مانگنا تو مانگنا رہا اگر بھاگنا بھی ہو تو پھر بھی پکڑ لیتی ہے رزق کا بھی یہی ہے رزق کا یہ ہمارے دوست قاری اقبال صاحب اب پتا نہیں کتنے دن وہ بے ہوش رہے لیکن رزق جو لکھا ہوا تھا انہوں نے رزق نے رزق نے ان کو اتنا دیر یہاں سے دنیا سے بھاگنے نہیں دیا جب تک لکھا ہوا تھا نالی لگی ہوئی تھی اور نالی کے ذریعے پہنچ رہا تھا جب ختم ہو گیا سلسلہ پھر نہالی کام آئی اور نہ کوئی اور چیز کام کا سمجھ نہیں آئی کیا ہے تو بہرحال بات کو سمجھنا میرے بھائی بے یقینی جب بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے نا اپنے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے یقینی آ جاتی ہے تو پھر غلامی پیدا ہو جاتی ہے کیا پیدا ہو جاتی ہے کیوں پھر بندہ اس کمی دماغ کا بن جاتا ہے وہ کہتا ہے اب یہ جس سے میں اپنا بظاہر بظاہر لے رہا ہوں روزی لے رہا ہوں تنخواہ لے رہا ہوں اگر یہ مجھ پر ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے نکال دیا تو میں مر گیا ختم میری جان چلی جائے گی اب یہ مجھے دلیل کرے خوار کرے بے دین کرے کافر کرے دلّاہ کرے جو مرضی کرے میں نے بننا ہے کیونکہ ورنہ مر جاؤں گا یعنی کیا مطلب اپنے پیٹ پیٹ ایک پیٹ کی فکر میں رہ کر اپنی روح اور اپنی دین کو اور اپنی, کو تباہ کرنا, اپنی روحانیت کو گرفتار سن سن غلامی سے بتر ہے بے یقینی اقبال کہتا ہے اے اس موجودہ انگریزی فرنگی لانتی تہذیب کے گرفتار قیدی مل, قیدی چچو سن بے یقینی غلامی سے بد تر ہے کیوں بد تر ہے کہ بے یقینی آتی ہے تو پھر غلامی بندے میں پیدا ہو جاتی ہے کیا مطلب پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب رض, یہ دارباند سب دارباند اور اگر یقین اللہ کے ساتھ قائم ہو تو کہتا ہے یہ در بند تو पंजाबी मिसाल इंदूली कु अंग्रेजर बंद दर बंद समझना यकीन ये तीन चीज है بولو تم سے تو پوچھے تم سے شکول کے مسئلے پر کوئی بات کرنے لگے اس کو کہو بتائے اس میں حکومت انگریز کی تعلیم ہوتی ہے یا حکومت اسلام مسلمان نبی پاک کے دین نظام اسلام کی تعلیم ہوتی ہے یعنی حکومت مصطفیٰ کی تعلیم ہوتی ہے یا حکومت انگریز کی تعلیم ہوتی ہے وہ کتے کا بچہ مجبور ہوگا کہنے پر کہ حکومت انگریز کو کہ حکومت فخر کو ماننا انگریز کی حکومت کو ماننا دلے یہ شرک ہے یا نہیں جب شرک ہے تو تعریف ہو سکوں ہاں ہاں ہاں سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی میرے بھائی شرک بے بےغیر تیسری شاید بے یقینی گہل ہے یا غلامی گہل ہے اس کو پتہ لانٹی کو شرک اس نے کیوں رکھا توجہ اس کو بلا دو میری حکومت شرک کے بغیر کیسے چلے گی کون چلائے گا آئے گا, قریب آئے گا مسلمان جب دور مانگے لہذا اس شرک کو منواؤ پھر اس کو بتا دو اور بغیرت بغیرت مساد بناؤ کیوں اگر غیرت مند ہوگا پھر کیسے غلامی کرے گا اور اگلی تیسری شہر بے جب نہیں کوئی اس کو بتا دوں یہ صحرے یہ شرک کے کام وہی کرے غلامی آئے غلامی بے یقینی پیدا ہو جائے پھر ہی میرا میرا بنے گا غلام بنے گا توجہ رکھنا تو میرے بھائی ان لوگوں کا شرک یہی ہے یہ تدبیر اور اطاعت کے اندر غیر کو اللہ کے خلاف غیر اللہ کے علاوہ دوسرے کو مانتے ہیں اس وجہ سے گئے یہ تدبیر عالم میں تدبیر عالم ظاہری میں مشرک بننا ہے ہاں جی تدبیر یہ گفتگو کر پھر کسی کے بولنے کی طاقت رہے بورشی بند نہ ہو پھر آمزمدار یہ ہمارے دوست بےچارے بے وقوف ہیں ابھی سمجھ نہیں رکھتے بنیاد کو نہیں سمجھتے مجھ سے پوچھتے ہیں کیڑی جگہ پہ کفر ہو فلانا اللہ دے بچے لکھے لکھے لکھے کون سی کتاب ہے استاد ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کے بچے ہیں بے وقوف او بے وقوف یہ کتنی کے بچے خدا کے بچے کہیں یا نہ کہیں کہ یہ پپی کے بچے خدا کے بچے کہیں کہیں یا نہ ان کا اصل شرک یہ ہے وہ حکومت حکومت پاکستان کا نظام یہ آگے رکھتے ہیں مطالعہ پاکستان یہ جو مطالعہ پاکستان ہے یہ مطالعہ شرک ہے اس کا اصلی نام کیا ہے بولتے نہیں یہ مطالعہ شرک ہے وہ یہ شرک کا مطالعہ کراتے ہیں اب سمجھ آ کہ نہیں لہذا سارے کفر نکال دیں سب بغیر تھی نکال دیں صرف یہی لالت رہ جائے تو اس ان کے کافر مشرک اور خدا رسول کے دشمن ہونے کے لیے یہی کافی ہے اگلے دن میرے پاس آیا کتاب لے کر کہتا اس کاجی یہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا میں کہ میں نے کہا بیٹے ہم جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ کو دکھانے کی کوئی ضرورت تم ہم سے لو ہمیں دینے کی کوشش مت تمہاری مہربانی ہمارا وقت ذائنہ کیا کرو کہ فلاں سکول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں سگول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارا وقت ذائنہ کرو آپ کی مہربانی ہم آپ زیادہ جانتے ہیں ہم جس بنیاد کو جانتے ہیں اس کو تم نہیں جانتے اور جس کو تم جانتے اس کو ہم جانتے نو دہڑے آ او دا سانو آتا ہے جو اب ویکھی بیٹھے تینوں پتا تو مہربانی بے وقوف ہوا جگ نی دسی بھیا وہ ساموں آگے سمجھ لگی بنیاد جی بنیاد بات نہیں سمجھ دوسرے لفظوں میں تدبیر کا مطلب یہ بن گیا لا ہات اللہ اب سمجھ لا حکم تکوی حکم تشریفی ایک حکم بنانے کا ہے کون بن جا بن جاتی ہے یہ بھی اسی کا ایک حکم کرنے نہ کرنے کا ہے یہ کر یہ نہ کر یہ بھی کا جن ہےکم پہلے کا حکم تکوینی کہتے ہیں دوسرے کا حکم تشریح کہتے پہلے سے کائنات بنتی ہے دوسرے بولو برو حکم تکوینی کن فج یہ حکم کون سا ہے تکوینی تکوینی تک وی کیا ہے نون کے ساتھ تے کاف کشش والا واؤ یہ نون آگے چھوٹی یہ تکوینی وین اور بولو مروز کا مانا ہوتا ہے بنانے کا حکم بنانے کے حکم سے کیا بنتی ہے کیئنا تکوینی حکم سے کیا بنتی ہے کیوں کون کہتا ہے تو کیئنا بولو کیا کیا میں حکمیں تکلیمی سے کائنات بنتی ہے تم بنے ہے میں بنایا, کون نال میں بنے آن نالوں نے بن جا کون را بن جا تم کے اللہ تعالی تم ہم بناتے ہیں <تغالط> نا, نا. نا. تو ہاتھوں سے آلات سے آلات سے مرو تم ہم جب بناتے ہیں کسی چیز کو تو آلات سے آلے ہوتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں آبے جلد بن رہی ہے اللہ جب بناتا ہے تو اس کا نہ کوئی آلات ہے توجہ اس کے نہ آلات ہے نہ کوئی اس کے اس طرح کے ہاتھ ہیں ہاں جی کے ہاتھوں سے بنائے اور جناب لوگوں کے ہاتھ ہیں ہاں جی کے ہاتھوں سے بنائے نہ اللہ شان کسی چیز پہ بناتا ہے, ہے، کون؟ آلات تو اسباب اور ہاتھوں سے توجہ آلات سے اور آزاد سے بنانا تمہارا ہمارا کام ہے بغیر آزاد اور آلات کے کون سے بنانا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے گی حکم تکویری کون کا جو حکم ہے اس کے ساتھ رب کیا بناتا ہے کہنا ایک حکم ہے کر نہ کر اے بندیا اے کر اے نہ کر اس سے کیا بناتا ہے شریعت اس سے شریعت بناتا ہے تو بولے حال جمیل یار سمجھ آ رہی کہ نہیں ایک ہے پرماتا حقی مسکلا نواز قائم کرو یہ کرو یہ کرو زکات ادا کرو جنا کے قریب مت جاؤ کر نہ کر یہ جب حکم بیچنا ہے تو شریعت بنتی ہے جب کون کہتا ہے تو بنتی کہنا وہ حکم بھی اس کا ہے یہ حکم بھی نہ اس میں کوئی شریک ہے نہ اس میں کوئی شریک ہے اب سن لے جو ادھر ماں پیو ہے کوئی مالک ہے کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے یہ ہاکم ہے जो कहता है ये कर वो ना कर ये करो लोगो वो ना करो ये चलो इस पर चलो वो ना चल, ये कानून है फलान है समझ ले अगर अल्लाह की शरीयत के मुताबिक चल रहा है कह रहा है بندہ ہے اگر سمجھ کر کہتا ہے اپنے آپ کو حق سمجھ کر کہتا ہے. کہتا ہے یہی, ہے, یہی نظام ہے بس یہ قانون ہے سمجھ لے پھر مشرقہ اسلام سے خارج ہے اللہ کا شریف بنا ہوا ہے تدبیر میں توجہ خدا کا بندہ تدبیر تدیر تکمی نہیں ہو تدبیر تقمیری بات ہو یا ظاہری کیا مطلب چاہے کون والا, قرار, کون والا حکم تقوی ہو چاہے شریعت والا ہو دونوں اللہ کے لیے خاص ہیں، کوئی ان میں انس کا شریک نہیں ہے آدھار! جو سمجھے مجھے یہ حقاف کا اسلام سے مشرق نماز مشرق ہے حدی، حدی والا ہے بغیر بستر کیا مشرق ہے. ستھر والا ہے مشرق ہے چاہے ٹینٹ والا ہو چاہے چاہے ساڑی والا ہو چاہے پیلی والا جو سمجھتا ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نبی کی شریعت کے علاوہ کسی اور کو دنیا میں حکومت کا حق حاصل ہے ہم اس کو مانتے اس کے خلاف نہیں بولتے سمجھ رہے مشرق ہے اسلام سے خارج ہے شرک فرتاج کر گیا شرط تدبیر کر گیا تدبیر میں مشرق بن گیا تدبیر میں مشرق بن گیا اطاعت میں مشرق بن گیا حاکمیت میں مشرق ہو گیا سمجھ نہیں آئی گئی ہے پیڑ پلے کے لے بھی نہیں نا پڑے پلے تو مدی نہیں رب کر वाले तोहीद सिखाते हैं आहा। सरके जान, सरके। उनको कहो चिश्ती कहता है हमारे हमारे जो का बयानात है उनका एक फिक्र जो है ना एक उस एक फिक्रे के साथ मुलाओं से कहो अपने जो बड़े बड़े बैठे हैं तुम्हारे भेजवाओं से कहो एक फिक्रा तो इसके साथ का बोलो तो बयान करना तो जिधर रहा एक फिक्रा बोलो समझ لانچ پڑے یہی سبق سیکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آئی تیسری چیز ہے تیسرے تیسری شاید تیسری شان اللہ کی جو او پہلی جو شان بتائی تھی بے لیازی سے کسی کا محتاج نہ ہونا افتخنا بے پرواہی آہ ہاں ہاں واجب الوجود ہونا اس کے تین لوازمات تھے کہ یہ تین اس کے خباس ہیں یہ اس میں پائے جا سکتے ہیں اور جگہ نہیں نظر آ سکتے جس کی ہستی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اس کی یہ شان ہوگی کہ کائنات کو بنانے والا ہوگا کائنات کو چلانے والا ہوگا اور تیسری ہے عبادت کا مستحق عبادت کا اب مستحق کی عبادت یہ تو ਤੁਸੀਂ بڑے بڑے مفتی صاحب جڑے ہیں چند بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا کے ان سے ذرا ذرا ذرا صاحب پوچھو گے تو جائے گا یہ جڑا واجب الوجود ہونا اے دا کی مطلب ہوندا اے کہ دے جڑے تین خواص ہوندے نے خاصے ہوندے نے تین لوازمات تے ہن دا راؤ دسے جو کی اونے اکھنا اے اے تو پڑھ کے کیتھے آیا بے شک وقت میں پھر آگے ابھی توحید کی قسمیں شرک کی قسمیں اور خصوصاً پھر کلام ہوگی مستحق عبادت ہونے کا عبادت عبادت عبادت عبادت غیر کی عبادت ہمیں مارتے ہیں اور اسی وجہ سے لہٰذا اگلے وقت ان شاء اللہ صرف دو چیز